الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الحمد اللہ, اللہ بتحریف حقوق المصطفى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا بیان سن رہے ہیں اور قسم ثانی میں حضور علیہ السلاط کے جو حقوق سنت کے اعتبار سے کہ آپ علیہ السلاط کی سنت کی اتباع ہمارے اسلاف کس طرح کیا کرتے تھے اس حوالے سے قاضی آزمال کی رحمتہ اللہ تراڑے بیان فرما رہے ہیں پچھلے سبق میں اس حوالے سے کچھ باتیں بیان کی تھیں مزید قاضی کی رحمۃ اللہ تراڑے بیان فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کا قول بیان فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کی جو رکاتیں ہیں وہ دو رکاتے ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ منخالف سنت کفاران کہ جس نے اس سنت کی مخالفت کی تو کفر اس نے کفر کیا اس کی مختلف تعبیرات علماء نے بیان کی ہیں نمبر ایک اس کفر سے مراد کیا ہے اگر تو اس نے سنت سے اناد رکھتے ہوئے اس کی مخالفت کی یعنی اسے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ سفر کے اندر جو رکاتیں قصر پڑھتے تھے یعنی زہر اثر اور عشاء کی چار رکاتے جو فرض ہیں وہ دو دو پڑھا کرتے تھے اب وہ سنت سے عداوت رکھتے ہوئے انعت رکھتے ہوئے ناوز باللہ دو دو پڑھتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ کفر ہو جائے گا کہ اس نے سنت سے عداوت رکھی تو اس بنیاد پر یہ کفر قرار پائے گا کہ جان بجھ کے اس نے عداوت رکھتے ہوئے سنت کی مخالفت کی ہے دوسرا اس کی تعبیل یہ کی کہ اس سے مراد کفران نعمت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اس نے سفر کی صعوبت کی بنیاد پر سفر کی جو مشکلات ہیں کہ بندہ جب سفر پہ جاتا ہے تو تھکاوٹ ہوتی ہے مشکلات پیش آتی ہیں تو چار رکاتوں کی جگہ دو رکاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے طور پر عطا فرمائیں تو اب وہ دو رکعتوں کو قبول نہیں کرتا تو کفرانے نعمت کرتا ہے تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا تو اس کو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کفر فرمایا یعنی قفران نعمت فرمایا تو اگر تو کوئی عداوت کی بنیاد پر اناد کی بنیاد پر اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ کفر پائے گا فرماتے ہیں سنتا حضرت ابئی بن کا رضی اللہ تعالیٰ عن یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے طریقے کار کو اختیار کرو آپ علیہ اللہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑ کر رکھو وہ شخص کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کرے آپ کی سنت کو اختیار کرے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے زمین میں اور تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہنے لگے تو اب اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دے گا شرط یہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو کر رہا ہے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد تو کر رہا ہے آنسو اس کے بے رہے ہیں اللہ تبارک و اس کو عذاب نہیں دے گا لیکن کب جب کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کے طریقے کار کو اختیار کرنے والا ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تنہائی کے اندر رو رہا ہے ذکر اللہ کر رہا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کار سے دور ہے بد مذہب ہے تو ایسا رونا ایسی عبادت کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی عبادت وہی فائدہ دے گی جو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کر کے مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جب کہ حضور اڑ لاکستان کے طریقے کار کو اختیار کیے ہوئے ہو سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اب اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی درخت ہے جس کے پتے سوکھ جائیں اور تیز ہوا چلے تو تیز ہوا چلنے کی وجہ سے جس طریقے سے اس درخت کے سوکھے ہوئے پتے گرتے ہیں ویسے ہی اس کے گرنا کی گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ فضیلت اس بندے کو حاصل ہوتی ہے مگر کب حاصل ہوتی ہے جبکہ اس نے نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کار کو اختیار کیا ہو. یہ تمام کی تمام فضیلت کے اندر اس کو حاصل ہو مزید عطرشات فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلاط وسلام کے طریقے کار کو اختیار کرنا آپ کی سنت کو اختیار کرنا اور اس میں متوسط رہنا یعنی درمیانہ طریقہ کار اختیار کرنا بندہ متوسط طریقے سے معتضل طریقے سے حضور علیہ اصلاط و اسلام کے طریقے کار پر عمل کر رہا ہے یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ کوئی دوسرا طریقے کار اختیار کر کے اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے بہت زیادہ جد کر رہا ہے لیکن وہ وہ طریقہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہے یا اس سے ہٹ کرے خلاف نہیں اس سے ہٹ کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر اگر توسط اختیار کرتا ہے اعتدال اختیار کرتا ہے تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ حضور علیہ السلاط اسلام والا طریقہ کار اختیار کرے اگر یہ کہ اس میں اعتدال ہو اور دوسرا طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں ہے اس میں بہت زیادہ محنت کر ہے وہ بہت زیادہ محنت نہ کرے وہ طریقہ اختیار کرے جو حضر السلام کا ہے اگر کہ اس میں اعتداد اختیار کرے بہت زیادہ محنت نہ کرے فرماتے ہیں یہ اس سے زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے ارشاد فرمایا ذكر الله في نفسي ففاضت عيناه من خشية ربي فيعذبه الله أبدا وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسي فاتشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبث برقوها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فَتَحَتْ عَنْهَا بَرَقُهَا إِلَّا حطَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاْتْ عَنِ, عن الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا فَإِنَّ الِاقْتِصَادَ فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنِ اجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمُوَافَقَةِ بِدْعَةٍ بَنْظُرُوا أَنْ يَكُونَ عَمَلُكُمْ إِنْ كَانَ اجْتِهَادًا بِالِاقْتِصَادَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مِنْهَاجِ الأَنْبِيَاءِ وَسُنَّتِهِمْ حَضْرَتِي محمد امین عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ ہوں ان کی طرف ان کے بعض گورنروں نے لکھ کر بھیجا کہ ہمارے علاقوں کے اندر چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم سیاست کے طور پر بغیر گواہوں کے یعنی صرف شبے کی بنیاد پر بطور سیاست بازوں کو ایسی سزا دے دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ چوری سے باز آ جائیں اگر ہم گواہ ڈھونڈنے جائیں گے تو پھر اس صورت میں مشکلات پیش آئیں گے لہٰذا ایسے ہی سزا دے دیں یا پھر سنت پر عمل کرتے ہوئے حکم سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے گواہ ڈھونڈیں جب گواہی مل جائے تو پھر اس کے بعد چوروں کو سزا دیں کیا کریں تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جو سنت ہے جو حق ہے اسی کے مطابق گواہوں کے مطابق فیصلہ کرو اس لیے کہ اگر ان کی اصلاح حق کے ذریعے یعنی سنت کے ذریعے نہیں ہو سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کسی اور کے ذریعے کبھی نہیں فرمائے گا یعنی سنت کے ذریعے ہی ان کی اصلاح ہوگی بغیر اس کے ان کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی بعض علاقوں کے اندر ایسا ہی ہوا کہ جب اس طرح کے چوری کے معاملات بڑھے تو بعض حکام نے بغیر گواہوں کے سزا دینا شروع کر دی نتیجہ یہ نکلا کہ اور چوری کے معاملات بڑھے گئے اور چوری کے معاملات بڑھنا شروع ہو گئے لیکن جب سنت پر عمل کیا گیا کہ گواہوں کے ذریعے سزائیں دینا شروع ہوئیں اور وہ سزائے دینا شروع کی گئیں کہ جو شریعت نے مقرر کی ہے تو چوری کے معاملات کم ہونا شروع ہو گئے فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب تمہارا کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے تو فردو کی اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو تو بات چل رہا ہے حوالے سے کہ سنت رسول کی اتباع کرنی ہے سنت رسول کی اتباع کرنی ہے قرآن مجید فرقان شمید کی اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عطا تابعی ہیں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو قران پاک میں فرمایا کہ فئن تنازعتم فی شیئ دم تمہارا کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو جائے تو فردوه الی اللہ ورسول اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے سے مراد اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کی طرف لوٹا دو یعنی معاملے کے اندر کتاب اللہ کی اتباع کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو فرمایا حضرت امام شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے حضور علیہ کی سنتیں صلاحت اسلام کی آپ علیہ السلاط اسلام کا اپنی زندگی گزارنے کا مقصد حضور علیہ السلام کے مختلف افعال کرنے کا مقصد آپ علیہ السلاط اسلام کا مختلف باتیں بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی ابتبا کی جائے اس کے پیچھے چلا جائے اللہ ابتبا امام شاہی رحمت اللہ ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ابتبا کی جائے حضرت عمر رضی اللہ ہو ایک مرتبہ جب حضر اسود کے سامنے آئے تو حضر اسود کو دیکھا اور دیکھ کر یوں ارشاد فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے نہ تو تو کوئی, کوئی زر دیتا ہے اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ سنج اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تجھ کو بوسا دے رہے ہیں تو میں تجھے بوسا نہ دیتا یعنی اباہر اسود کو چومنا اس کی کو وجہ نہیں ویسے دیکھا جائے تو حضرت اسود کو چومنے کی کیا وجہ ہے وہ بظاہر تجھے پتھر ہے نا لیکن اس کو چوم رہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاد فرما رہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر فعل کے اندر صحابۂ کرام نام علیہ مدوان اتباع کیا کرتے تھے اگلی جو روایت ذکر کر رہے ہیں قاضیہ زمال کی رحمۃ اللہ تعالی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر اپنی اوٹنی کو گھما رہے تھے جدید مقامی اپنی اٹھنی کو گھما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ ہی کیا کر رہے ہیں تو ان کے الفاظ تک ادری معلوم نہیں آل کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو میں کر رہا ہوں تو اس کے تحت علی قاری رحمت اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ صحابۂ کرام عمردوان امور عادیہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے یعنی بعض لوگ کبھی کچھ لڑا لیتے, لیتے ہیں کبھی کچھ پہن لیتے ہیں کبھی کچھ پہن لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو عمور عادیہ ہیں تسلیم لگتا جو چاہے جبکہ وہ شریعت متحرہ کی مخالفت میں نہ ہو لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام پہنا کرتے تھے آپ علیہ وسلاۃ اسلام امام شریف پہنا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو صحبۂ کرام علیہ رضوان امور آدیا میں بھی حضور علیہ السلاط اسلام کی اتباع کیا کرتے تھے پیروی کیا کرتے تھے پیچھے چلا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت اسود حضر کو دیکھ کے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں تجھے چوم رہا ہوں اگر نہ دیکھا ہوتا چومتے ہوئے تو میں تجھے نہ چومتا اس لیے کے تو ایک نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ نفع دیتا ہے اگرچہ امام حاکم رحمت اللہ تر نے اس کے تحت ایک حدیث مبارکہ موڈالی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نقل کی کہ آپ اس وقت وہاں پر موجود تھے اور آپ نے حضرت اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ امر المومنین یہ پتھر فائدہ بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ کس نے اس کا استلام کیا اور جس جس نے اس کا استلام کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کے ایمان کی گواہی دے گا اس نے ابن آدم کے گناہوں کو چوسا ہوا ہے ٹھیک ہے تفصیل کے ساتھ اس کو مفتی شریف القم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نزرۃ القاری کے اندر بیان کیا گیا کہ کی سرد کے اندر کلام ہے لیکن اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے معنی بالکل ٹھیک ہے اسان جو آسانی کے صحیح ہیں اس کے ساتھ اس کا معنی ثابت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یہ سن کر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس قوم میں زندہ رہوں کہ جس کے اندر آپ موجود نہ ہوں یعنی واقعی حضرت اسود فائدہ دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ گواہی دے گا تو اپنے طور پہ کوئی فائدہ نہیں دیتا اللہ تبارک یہ فائدہ, فائدہ دے گا بحرال یہاں پر اصل مقصد یہ ہے کہ صحتۂ کرام علیہ میروان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملے کے اندر پیروی کیا کرتے تھے اس لیے حضرت عمر رلی اللہ تعالیٰ حضرت اسود کو چما کرتے تھے وہ قان عمر و نظرا ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله ورقيا عبد الله بن عمر يدير ناقته في مكان فسئل عنهم فقال لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته سوفي اكرام رحمه الله السلام تماما لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں فکاہ کرام سے محدثین کرام سے مفسرین کرام سے صوفیہ کرام یہ سنتوں پر عمل کرنے والے سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں ان میں سے بعد کے اقوال جو ہیں یہاں پر قاضی زمال کی رحمۃ اللہ تلاڑے ذکر فرماتے ہیں چناتے سعید العب عثمان الشیر رحمۃ اللہ تلاڑے جو بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں ان کا کال نکل کرتے ہیں کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے اوپر سنت کو قول اور فیل کے اعتبار سے حاکم بناتا ہے یعنی اپنے قول کے اوپر بھی اور اپنے فیل کے اوپر بھی گفتگو کرے گا تو سنت کے مطابق کرے گا کام کرے گا تو سنت کے مطابق کرے گا تو تو اس کی گفتگو حکمت والی ہوگی اس کی باتیں حکمت والی ہوں گی یعنی اس کا قول بھی سنت کے مطابق ہو اس کا فعل بھی سنت کے مطابق ہو تو, تو وہ حکمت والی باتیں کرے گا اور جو اپنے نفس کے اوپر اپنی ذات کے اوپر خواہش کو حاکم بنا لیتا ہے خواہش کو حاکم بنا لیتا ہے یعنی جو گفتگو کر رہا ہے اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے کام کر رہا ہے اپنی خواہش کے مطابق کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کر رہا ہے حضور علیہ السلاط اسلام کی خواہش کے مطابق نہیں کر رہا اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے تو فرمائے نہ تو بدع اب وہ بدعت کے مطابق گفتگو کرے گا حکمت کے مطابق گفتگو نہیں کرے گا تو انہوں نے کیا فرمایا کہ حکمت کے مطابق گفتگو بندہ کب کرتا ہے جب کہ حاکم کس کو بنائے سنت کو بنائے فرمایا وہ ابو عثمان الشیری من سفسما من امراح نہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے مذہب یعنی صوفیہ کا جو مشرب ہے جو طریقہ کار ہے اس کے اصول تین ہیں اس کے اصول اس کی بنیادیں تین ہیں ال ابتدا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاخلاق کہ ظاہری اور باطمی تمام کاموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا پہلا اصول کیا ہے ظاہر باطن تمام کاموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا حضر السلات اسلام کے پیچھے چلنا دوسرا بل من الحلال حلال کھانا شبہ کے کھانے سے بھی بچنا حرام سے تو بچنا ہی بچنا شبح سے بھی اپنے آپ کو بچانا تیسرا اخلاص نیتھی جمیل عمل تمام کے تمام کاموں میں نیت کا خالص ہونا خالص نیت کے ساتھ مخلص ہو کر تمام کام کرنا یہ ہمارے جو صوفیہ کا مشرب ہے جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے تو پہلا اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلا جائے مشہور و معروف کتاب ہے مسابق کے نام سے مسابق السنہ مشکل المسابی آپ لوگ پڑھتے ہیں درشن نظامی کے اندر مشہور کتاب ہے مشکاۃ یہ یہ المصابی جو لکھی ہے یہ مسابق السنہ کے اوپر لکھی ہوئی ہے مسابی السنہ کے اندر دو فصلے ہیں اور مشکات المصابی کے اندر تین فصلے ہوا کرتی ہیں یہ مسابی السنہ امام بغوی رحمت اللہ تعلی کی کتاب ہے اور امام بغوی رشمۃ اللہ تلاڈے نے یہ کتاب سفیہ کرام کے کہنے پر لکھی ہے کہ کرام رشمہ سلام جو ہے امام بغوی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں حدیث کی ایک کتاب مرتب کر کے دیں کہ جس کے مطابق ہم عمل کریں تو پھر امام بغوی رشمت اللہ تعالی نے یہ کتاب ان کو مرتب کر کے دی تاکہ اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں عام طور پہ جو محدثین کرام ہوتے ہیں وہ جب حدیثوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ پھر سندوں کے اوپر بحث کرتے ہیں کرام ان کا انداز دیکھیں کہ وہ آئے کہ ہمیں لکھ کے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں تو انہوں نے لکھ کر دی کہ یہ اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں فرماتری صلی اللہ علیہ وسلم وکلو مین الحلال کی آیت نمبر دس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارک و تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں اوپر بلند کیے جاتے ہیں یار بلند ہوتے ہیں یہاں پر عمل صالح سے کیا مراد ہے اس کی مختلف تفصیلیں ہیں ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہے کہ جو حضور اسلام کی پیروی کرتا ہے اس کا عمل نیک عمل کہلاتا ہے اور وہ بلند کیا جاتا ہے وہ بلند ہوتا ہے حضرت سیدنا میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جلیل القدر محدث فقی امام ہیں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں ہمبریوں کے پیشوا ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو بلا شبہ امام بنایا ہے ان کو امام بنانے کی وجہ کیا ہے مختلف وجوہات علماء نے بیان کی آپ کو اللہ تبارک و نے علم و عمل کا پیکر بنایا حدیث کے امام تھے فقہ کے امام تھے ایک وجہ کازیہ اعظم کی رحمت اللہ تعالی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر بڑے بڑے حمام ہوا کرتے تھے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات اس کے اندر برہنہ داخل ہو جائے کرتے تھے حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو جب حمام میں داخل ہو تو تہبند کے بغیر داخل نہ ہو یعنی وہ اظہار لے کر ہی داخل ہو تیبند باندھ کر ہی داخل ہو تو حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ کے ہی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک گروہ کے ساتھ تھا ایک جماعت کے ساتھ تھا تو وہ مجدد ہو کر برہنہ ہو کر پانی کے اندر داخل ہو گئے تو مجھے حدیث یاد آئی تو میں تہبند باندھ کر پانی کے اندر داخل ہوا بغیر تہبند کے داخل نہ ہوا تو رات جب میں سویا تو میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے احمد تجھے بشارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری مقصرت فرما دی کہ تُو نے سنت کے اوپر عمل کیا یعنی تُو نے حدیث کے اوپر عمل کیا اور اللہ تبارک و نے تجھے ایسا امام بنایا کہ جس کی پیروی کی جائے گی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میں جبرئیل ہوں۔ فرماتے ہیں وہ حقي ان احمد بن حنبل قال كنت يوما في جماعۃ تجددوا ودخل الماء فاستعملت الحديث من كان یؤمن بالله والیوم الاخر فادخل الحمامہ الا بمئذرین ولم اتجزد فإن قد غفر وجع اماما قال من انت قال فر اگلی فصل جو کاضی اعظم اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو مخالفت کرتے ہیں سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کے اوپر جو بعیدیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں اس کو بیان کیا ہے مخالفت کرنے سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو متغیر کر دینا اس کو تبدیل کر دینا جیسا حضور علیہ السلاق اسلام نے کیا اس کے مخالف کرنا اسی کو بدعد کہا جاتا ہے اسی کو بداعت کہا جاتا ہے کہ حضور علیہط اسلام نے جیسا کیا اس کے مخالف کرنا ایسا نیا کام کرنا کہ جو حضور علیہ کی سنت کو متغیر کرنے والا اس کو تبدیل کرنے والا ہو ایسی ایسے ہی کام کو بدعت ایسی بدعت کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر وعید آئی ہیں جس پر قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ملاحظہ فرمائے آپ فرماتے ہیں وہ مخالفۃ امر ہی وہ تبدیل السنتی ہی و بد اتن متواطن تعلی علیہ بالخلانی بلعب آپ علیہ السلاط اسلام کے معاملے کی مخالفت کرنا اور آپ کی سنت کو تبدیل کرنا یہ گمراہی اور وہ بدعت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسوائی اور عذاب کی وعید آئی ہے ٹھیک ہے تو اسی کو بدعات کہا جاتا ہے کہ جس بدعت کی حضور اسلام نے وعیدیں بیان کی ہیں ورنہ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ جو بعد میں ایجاد ہوا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی سنت کا رافے نہیں ہے اٹھانے والا نہیں ہے اس کا مقدل نہیں ہے تبدیل کرنے والا نہیں اس کا مغیر نہیں اس کو تبدیل کرنے والا نہیں اس کو متغیر کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس کو بدعت دلالا نہیں کہا جاتا ٹھیک ہے سے طیبہ اس بات کے اندر کثیر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف من فی الاسلامی فلاح اجروحا و من عمیلہ بہا جس نے کوئی کام نیا ایجاد کیا تو اس کے لیے تو اس کا اجر ہے اس کے بعد جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس شخص کے لیے بھی اس کا اجر ہوگا جس نے اس کو ایجاد کیا ہے اور جو لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں ان کے اجروں میں سے کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اس طرح کی اور احادیث سے طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں کہ جس میں حضر السلام نے نئے کام کی اجازت مرحمت فرمائی اور اسے پانچ جو آگے کی رحمت اللہ ہی طرح بیان فرما رہے ہیں کہ من اد خلافی امرینا فور اور بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ من احدث فی ما س مین فہ ردن کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی کہ جو اس دین سے نہیں ہے فہو ردن تو وہ کیا ہے رد تو ارشاد فرمایا کہ ما دئی سا جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ کیا ہے رد ہے اسی کے تحت علماء نے ارشاد فرمایا حافظ رحمت اللہ بن خصوص تفصیل کے ساتھ جامع ارشاد فرمایا کہ ما منہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی اصل اس دین کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بداعت میں سے نہیں ہے اس حدیث کی راہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اس حدیث پاک کو روایت کر رہی ہیں خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے کبھی بھی چاش کی نماز ادا نہیں کی میں نے کبھی بھی حضر السلاق اسلام کو چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا بخاری شریف کے عزیز سے مبارک لیکن میں چاش کی نماز پڑھتی ہوں میں چاش کی نماز پڑھتی ہوں اب اس کے مختلف معنی علماء نے بیان کی مختلف معنی علما نے بیان کیا اور ہر اعتبار سے ہمارا مدعا ثابت ہے کہ ایک معنی یہ کہ پابندی کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن میں پابندی سے پڑھتا ہوں پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ارحلاۃ اسلام پابندی سے نہیں پڑھتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ رہے ہیں بعض یہ بیان کیا کہ سفر سے واپسی کے علاوہ نہیں پڑھا کرتے تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ اترانا پڑ رہی بعد نے یہ کہا کہ حضر الستاط اسلام کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی پڑھا کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے پڑھنے میں حرض نہیں ہے حالانکہ خود روایت کر رہی ہیں ماں ان کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے کہ اس میں کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اٹھ نہیں رہی اپنے ان کے علم کے مطابق حضر السط اسلام یہ عبادت ادا نہیں کر رہے یا پابندی کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہمیشہ ادا نہیں کر رہے لیکن اس کے باوجود ہمیشہ یہ ادا کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما لیسا من ہو یہ عبادت کون سی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطالعہ سے ٹکرا نہیں رہی اس کی اصل حضور علیہ السلاق کی شریعت مطالعہ کے اندر موجود ہے اصل جو ممانعت ہے وہ ممانعت کون سی ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یہ مرتفع یہ اٹھ جاتی ہو یا اس کے اندر کسی طرح کا تبدل و تبیل واقع ہوتا ہو ورنہ خود دین کے ہزاروں کام وہ ہیں کہ جو اگر اس بات کو اپنی اطلاع پر رکھے جائیں تو وہ نجائز و حرام قرار پائیں گے اور وہ ہر ہر موقع پر واقع ہوتے ہیں ہر طرح کے اشخاص وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو قاضی کی رحمت اللہ کی الفاظ بالکل ہیں آپ فرماتے ہیں وہ مخالفتو عمری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے کی مخالفت کرنا وہ تبدیل السنتی ہے اور حضور علیہ السلۃ السلام کی سنت کو تبدیل کرنا بلاد یہ گمراہی ہے وبدعت متفاعد من والعذاب اور یہ ایک ایسی بجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور عذاب کی وحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈرے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے کہ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈرے کہ مخالفت کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی فتنہ یا کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک النسا کی آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے ایک سو پندرہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں بات اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے ہدایت کا راستہ اور وہ پیروی کرتے ہیں مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی تو ہم بھیڑ دیں گے اسی کی طرف جس کی طرف وہ با ہے اور ہم داخل کر دیں گے اس کو جہنم کے اندر اور جہنم پھرنے کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اسی طرح کی اور وعیدیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی احادیث طیبہ اور قرآن مجید فرقان شنیق کے اندر آئی ہیں ان شاء اللہ تبارک وطالع اپنے اگلے سلسلے کے اندر ان کو بیان کریں گے جب تب تبارک وطہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کی اقتباء پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجہین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ